اس قدر وہ دروازہ مضبوط ہو گیا دروازہ کاٹنے والوں کو بلایا دروازہ صحیح کرنے والوں کو بلایا تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کیسا لگتا ہے کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے اور دروازہ عمارت جھکنے کی وجہ سے اس میں پھنس گیا ہے اب رات کے وقت تو کچھ نہیں ہو سکے گا صبح ہم اسے دیکھیں گے وہ کہتا ہے یہ دروازہ کھلا رکھ کر ہم چلے گئے یہاں پر میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ محدسی اور علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی کہ یہ مت سمجھنا کہ انبیاء فرشتوں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلا رکھا گیا تھا یعنی وہ اس دروازے کے محتاج نہ تھے دروازے سارے بند ہوتے تب بھی انبیاء وہ مسجد اقسام میں آ سکتے تھے اس لیے کہ انبیاء تو قبروں میں تھے وہ بند قبروں سے نکل کر مسجد جب اقسام میں آ گئے تو بند دروازوں میں کیا داخل نہیں ہو سکتے یہ دروازہ تو نشانی کے لیے کھولا گیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو اور وہ اس نشانی سے ایمان لا سکے اس نے کہا وہ دروازہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا صبح جب میں آیا تو میں نے اس دروازے کو دیکھا تو وہ دروازہ بڑی آسانی سے تھا اور بڑی آسانی سے بند ہوتا تھا کوئی عمارت اس پر نہ جھکی تھی اور میں نے اس سکھرا چٹان کو دیکھا جس پر انبیاء علیکم السلام سواریاں باندھا کرتے تھے تو اس میں ایک نیا سراخ میں نے دیکھا کہ جس پر سواری باندھی گئی تھی اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آج بہت اہم واقعہ ہوا ہے اور آسمانی کتابوں میں جس نبی آخر زماں کا ذکر ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے امبیا کی عمارت کی ہے اور رفاانہ کا ذکر عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ابو سفیان یہ واقعے سے گھٹانے لگے اور پادری نے گفتگو کی تو کیسر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا اے لوگوں اگر نجات چاہیے تو اس نبی آخر زما پر ایمان لیا ہو اگر یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیسر ایمان لایا یا نہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ کیسر خود ایمان نہیں لایا جانتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس نبی پر ایمان لے آؤں اور ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے سارے بزارا سارے مشیر سارے پادری تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں ایمان لایا تو میری حکومت چلی جائے گی سوچ میں پڑ گیا اور حکومت کے لالچ میں آ کر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اللہ رب العالمین دولت کی لالچ سے ہمیں محفوظ فرما آگے اللہ مبوصری علیہ رحما لکھتے ہیں کئی ماں تفوظ ای مستطر تفوز سعادت حاصل کریں یہ سفر کس کے لیے تھا یہ نوری یہ آیا صرف مسجد اقساطہ جا کر واپس تو آنا نہ تھا یہ سفر اس لیے تھا تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں تو اللہ مبو سیری علیہ رحمان آپ کہتے ہیں کئی ما تفوظ اب وسلم یہ سفر اس لیے تھا کہ آپ اللہ رب العالمین کا انتہائی قرب پالے ای مستط وہ رب جو لوگوں کی نگاہوں سے بہت پوشیدہ ہے انل اونی اوون مانے آخے وہ سر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار کیا تو کئی وحیے ہوئیں بعض وہ بتائی بعض وہ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے خاص صحابہ کرام کو بتائیں اور بعض وہ راز ہیں جو اللہ جانے اور محبوب جانے تو کہتے وہ سر رین آپ اس لیے اس معاج کی شب آئے تاکہ آپ رب سے وہ راز حاصل کریں ائی مبتمی جو ہر ایک سے پوشیدہ ہے کوئی سے نہیں جانتا آپ کو بلند مقام پر اس لیے بلایا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں جو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور آپ اس راز کو حاصل کر لیں جو کوئی نہیں جانتا سور سورج مجھے فقان حمید کے میں پارے میں ہے سور نجم میں اس معراج کا واقعہ موجود ہے بعض لوگوں نے یہ کہا, کہا کہ یہاں جلوے سے مراد جبریل امین کا جلوہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا اور حضرت جبریل امین کی چھ سو پر ہیں اور دو پر تو اتنے بڑے ہیں کہ پورے زمین اور آسمان کو وہ گھیر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کا جلوہ دیکھا جس کا ذکر سور نجم میں ہے لیکن امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں اس کا رد کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جبریل امین کا جلوہ تو رسول اللہ نے دیکھا اور جبریل امین کو کئی مرتبہ اصل صورت میں رسول اللہ نے دیکھا لیکن سور نجم اس موقع پر نازل نہیں ہوئی سور نجم اس موقع پر نازل ہوئی جب رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا تو اس موقع پر یہ سور نجم نازل ہوئی اور اس کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی اللہ رحمت تفصیر کبیر میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ سور نجم میں ما غلّہ یہ نبی نہ بہکے اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی فطور آیا تو آپ فرماتے ہیں اس سورت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ نبی نعوذ باللہ اللہ نظال عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں تو ان کے رد میں یہ سورت نازل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں جب معراج کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور کافروں نے جو رد کیا وہ انہیں چیزوں کا کیا اللہ کے دیدار کا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھیں تو اس سے کافروں کو کوئی اعتراض نہیں کافروں کا اعتراض تو اس چیز پر ہے کہ وہ اتنے مختصر سے عرصے میں انہوں نے اتنی بڑی سیر کیسے کی اور اللہ کا دیدار کیسے کی خیر و نجم ہوا ستارے کی قسم جب وہ اترا اس کی تفسیر میں ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے ماں اللہ اللہ وما گواہ تمہارے ساحے ہوئے اور نہ بہکے بہ کے قوان ہوا ان شا آپ تو اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو وہی الگ ہوتی ہے الم شدید القوا آپ کو اس رب نے سکھایا جو سخت قوتوں والا ہے رو مرہ جو بہت طاقتور ہے فس پھر اس جلوے نے قصد فرمایا وہ ہوا بل افل اور اس جلوے نے تجلی فرمائی جبکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان بالا کے سب سے بلند کنارے پر تھے امام فخر رازی علیہ رحمان اس پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ بل افقیل اعلیٰ کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اللہ اوپر والے آسمان کے سب سے اوپری کنارے پر تھا نعوذ باللہ اللہ آپ نے کہا اس سے یہ مراد نہیں اللہ سمت سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے آپ فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھیں کوئی کہے میں نے چھت پر چاند دیکھا تو اس کا مانا یہ ہے کہ میں چھت پر تھا اور اس وقت میں نے چاند کا جلوہ دیکھا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاب قوسین کے مقام پر فائز تھے اور آپ نے اللہ کا دیدار کیا اگے تم مدنا فتد اللہ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا اور خوب اتر آیا پکانا قوسین او ادنا پھر وہ جلوے میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم اس سے مراد یہ ہے کہ بہت قریب ہو گیا ورنہ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فاصلے سے پاک ہے جد سے پاک ہے ہےت سے پاک ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا لا لامکاں پر کیا لا مکان کے معنی جہاں کوئی جگہ ہی نہیں جہاں جگہ ختم ہو جاتی ہیں جہاں سمت ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین سمت سے پاک ہے جہد سے پاک ہے وہ قریب ہونے اور دور ہونے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ فاصلہ چاہیے وہ ان فاصلوں سے پاک ہے آگے فرمایا فو شاہ الا ابھی ماں تو اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو بگی فرمائی ما اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور ترمزی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دو بار دیکھا اور مسلم شریف کی روایت ہے رائ تو ربی بئنی قلبی میں نے آنکھ سے اور دل سے اپنے رب کا دیدار کیا حضرت حسن بسری قسم کھا کر کہتے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا اور حضرت امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالی عنہ جو دس لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں آپ سے کوئی پوچھتا کہ کیا رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا تو آپ کہتے ہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہاں اتنی دفعہ کہتے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا اب تمہارا رو تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو تو اس پر امام فاخر الدین راضی فرماتے ہیں کافر جبریل کے دیکھنے پر کہ رسول اللہ جبریل کو دیکھ لیں اس پر وہ نہیں جھگڑ رہے تھے وہ اللہ کے دیدار پر جھگڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوے کو بار بار دیکھا بلایا تو ایک مرتبہ تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پچاس نمازیں کم کرانے کے لیے گئے تو پانچ کم ہو گئی پینتالیس ہو گئی پھر آسمان پر آئے پھر گئے پھر چالیس ہو گئی طرح بار بار آپ نے اللہ کا دیدار کیا اور حضرت موسا علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے تھے اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ موسا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں میں ان آنکھوں کا دیدار کروں اسی لیے جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو موسا علیہ السلام نے کہا پھر جائیے اور کم کرائیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے اب کم کراتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو حکم ہوا کہ یہ پانچ پڑھیں گے اور ہم انہیں پچاس کا ثواب دیں گے ان دا المنتہا سدرت المنتہا کے پاس ان جنت الماوا اسی کے پاس جنت الماوا ہے پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یعنی ملائکہ اور انوار سدرا پر چھا رہے تھے آنکھ نہ کسی کی طرف پھر اور نہ حد سے بڑی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ علی وسلم تو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے معلوم ہوتی ہے سور آراف آیت نمبر 143 میں ہے موسا می قوتینا وہ کل رب جب موسا علیہ السلام کو ہی تور پہ پہنچے اور اپنے رب سے کلام کیا تو کلام کی جب لذت پائی تو دل چاہا کہ جس کا کلام اتنا پیارا ہے اس ذات کی دیدار میں کیا لذتے ہوں گی عرض کرنے لگے کال ربی ارینی امر اے پر دگار تو مجھے اپنا جلوا دیکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں پر ما موسا آپ ہرگس مجھے نہیں دیکھ سکتے والا گور الل جبل آپ پہاڑ کی طرف دیکھی ہے پر ان تقرر ہو اگر یہ پہاڑ پر ہم ایک جلوہ ڈالتے ہیں ایک, ایک تجلی ناصل کرتے ہیں ثابت قدم رہے رکھے رانی تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے پلما تجلّہ رب لبلی تو جب رب نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا بخر موسا سعی اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اللہ حضرت قصیدہ میں راجیا میں اسی کی ترجمانی سنا کرتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازیم کہیں تو وہ جوش جوشرانی کہیں تقاضے کے تھے یعنی یہاں علیہ السلام کے رہے ہیں اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان سے کہا جا رہا ہے لن ترانی کہیں تو وہ جوش لن ترانی آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اور وہاں محبوب آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین اپنے کافوری ہونٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیتے ہیں اور محبوب سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وشال کے تھے اللہ محبوبری علیہ رحمان آگے فرماتے ہیں خزدہ اے محبوب آپ نے جمع کر لیا کل فخارن تمام خوبیوں کو آپ نے جمع کر لیا غیر ایسی آپ نے خوبیاں جمع کی کہ آپ کے ان خوبیوں میں کوئی اور شریک نہیں ہے وہ کل مقامن اے محبوب آپ ہر مقام سے آگے گزر گئے غیر مزدحمی حمی کوئی دوسرا اس مقام میں آپ کے ساتھ نہ تھا بغیر کسی رکاوٹ کے آپ آگے بڑھتے گئے میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے تو ایک پردہ تھا اس پردے کا جو فرشتہ تھا ملک یعنی ملک حجاب جو تھا اس کا نام زہب تھا اس فرشتے نے جب یہ دیکھا کہ محبوب تشریف لا رہے تو پردہ حجاب کا ہٹایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ سو سال کی راہ کو طے کیا آواز آئی تقدم یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مزید آگے آئیے آگے موتیوں کا پردہ تھا اس طرح ستر پردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا اور ستر حجاب کے پردے اور ہر پردے کے درمیان 500 سو برس کا فاصلہ پھر آپ کہتے ہیں کہ رف رف ایک سبز قالین لایا گیا اور پھر میں عرش کے نیچے پہنچا وہاں ایک قطرہ ٹپکا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا یہ میرے منہ میں ٹپکا اور اس قطرے کا ٹپکنا تھا کہ اولین اور آخرین کے سارے علوم مجھے عطا کر دیے گئے آگے اللہ مبو سری علیہ رحمان لکھتے ہیں وہ جل مقدار جلہ بہت بڑی جو آپ کو مرتبہ عطا کیے گئے اس کی مقدار اس کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ اجزا ادرا کما اولی تمن نیامی اور اے اللہ کے رسول آپ کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں انہیں مکمل طور پر جاننا بہت مشکل ہے لہ المعراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ان الجنت محرم تن عل امبیا یہ اے محبوب جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکے گا وہ عالل ام امی حت اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہ جائے کوئی اور امت جنت میں داخل نہ ہو سکے گی شب مہراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وہی نازل ہوئی کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دیں تصر بیان میں اس وہی کو لکھا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کیا کہ لوگوں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایڈوانس میں عمل طلب نہیں کرتا یطلبون منی رزق الغدی اور تم آج آئندہ کل کے لیے بھی روزی طلب کرتے ہو یعنی مراد یہ ہے تمہیں حکم یہ ہے کہ آج کی نماز پڑھو آج کا عمل کرو اور تم اس عمل کو چھوڑ دیتے ہو اس روزی کے لیے جو مستقبل کی روزی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ روزی پر قینات کرے اور آئندہ کی فکر کی وجہ سے وہ شریعت کو اور نیکیوں کو نہ چھوڑے آگے فرمایا میں ان کا رزق غیر کی طرف نہیں بھیجتا ان کا رزق انہیں ہی دیتا ہوں وہ ہوں ید فاؤن عام اور یہ عمل میرے لیے نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یہ میرا رسک کھا کر میرے شکر گزار نہیں بنتے بلکہ دوسرے لوگوں کے گزار بنتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری مخلوق کے ساتھ وہ مصالحت اور سلو کرنا چاہتے ہیں میں عزت دینے والا ہوں لیکن یہ عزت میرے سوا لوگوں سے مخلوق سے وہ تلاش کرتے ہیں آگ میں نے کافروں کے لیے پیدا کی اور یہ جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ مجھ ہی سے ڈریں مجھ ہی سے امید رکھیں میری ہی وفاداری کریں اور میری ہی عبادت کریں اللہ مبو علیہ رحما اب آگے شاد فرماتے ہیں اب دو شعر باقی ہیں آپ فرماتے ہیں بشرا لنا معرسلام خوشخبری ہے ہمارے لیے اے مسلمانوں کی جماعت ان لنا من عنایتی بے شک ہمارے لیے یہ رب کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مصیبتوں کا وہ سہارا ہے غیر کہ یہ مصیبتوں کا سہارا کبھی گرنے والا نہیں ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں لما دعا اللہ اینا لیتا جب اللہ نے آپ کو بلایا بے اکرم تمام رسولوں میں سب سے زیادہ آپ کو عزت عطا فرمائی اور آپ کو اپنے دربار میں بلایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اکرم اکرمل تو جس طرح محبوب تمام نبیوں میں افضل ہیں ہم حضور کے صدقے میں تمام امتوں میں افضل ہیں اس طرح یہ مکمل تیرا اشار ہوئے آخر میں یہ سماعت کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قرب قربت فرمایا تو فرمایا اے محبوب یہ بتائیے کہ مل اعلیٰ یعنی عالی رشتے کن معاملات کے اندر بحث کر رہے ہیں حضرت جبریل حضرت اسرائیل حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل چار فرشتوں کی بحث ایک ہزار سال سے جاری تھی اور وہ کسی نتیجے میں نہ پہنچ سکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک خاص تجلی فرمائی تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو جان لیا اور میں نے ارض کیا کہ اے اللہ یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے مال ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو نجات دینے والے ہیں کون سے ایسے امان ہیں جو درجات کو بلند کرنے والے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دی تو حضرت اسرافیل نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہ کو معاف کر دینے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ الغوغی مشکل کے وقت یعنی سخت سردی ہو تکلیف ہو پھر بھی کامل درست اور صحیح وضو کرنا ول مشروبل جما اور مسجدوں کی طرف جماعت کے لیے قدموں کو بڑھانا وہ انتظار سولہ بادشلاتی ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والے کام ہے کامل وضو کرنا مسجدوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا اور ایک نماز پڑھ لیں تو اب دوسری نماز کا انتظار کریں حضرت میکائل نے عرض کی کون سے ایسے اعمال ہیں جو درجات کو بلند کرنے والے ہیں اطعام و تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا وہ السلام سلام کو عام کرنا و باللیل بل اور تحجد نماز ادا کرنا و ناس و نیامن اس وقت کے لوگ سو رہے ہوں کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا اور تحجد کی نماز جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت ادا کرنا یہ تین کام ہیں جو درجات کو بلند کرنے والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں جو تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ لوگ اپنے گھروں میں بھی ادا کرتے ہیں اور شب جمعہ اہتمام کے ساتھ میری معلومات کے مطابق کراچی میں تین مسجدیں ہیں جہاں پر نماز تحجد ادا کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ذکر و دعا کی محفل ہوتی ہے باہر شریعت مسجد میں اسی طرح نور مسجد میں اور اسی طرح حضرت محمد شاہد علیہ الحماعہ کے مزار اقدس کے سائے میں انشاءاللہ شب جمعہ نماز تحجد ادا کی جائے گی جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ نجات دینے والے کام کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ سے ڈرنا کوشیدہ اور اعلانیہ یعنی ہر وقت لوگوں کے سامنے اور جب وہ بند کمرے میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے ول قسط فکری و غربت ہو یا امیری ہو میانہ ربی اعتدار ول ادلفل غدبی و انسان غصے میں ہو یا کسی پر خوش ہو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے حضرت اسرائیل نے عرض کی کہ تباہ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر غرور لالچ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنے آپ پر گھمنڈ or no. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مہراج ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے عرض کیا اگر یہ وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا اور خصوصاً فجر کی نماز میں سوتا رہتا تھا شب معراج نماز کا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تمام عبادتیں زمین پر فرض ہوئیں اور جب نماز فرض کرنے کی باری آئی تو آپ کو آسمانوں اور عرض پر بلایا گیا جو نماز نہ پڑھے حدیث باغ کے مطابق نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی نیک لوگوں کی دعائیں جو اس کے حق میں ہوں اگر نیک لوگ بے نمازی کے لیے دعا کریں تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور بے نمازی وہی نہیں جو پانچ نمازیں قضا کر دے بلکہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے کا بھی عادی ہے وہ بے نمازی ہے سکاط نہ دینے والوں کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں بے حیائی کرنے والوں کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں غیبت کرنے والوں کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ, کاٹ کر کھا رہے ہیں سود خوروں کو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑی بڑی کوٹریوں جیسے ہیں اور وہ جب چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں اور لوگ انہیں رونتے ہوئے گزر رہے ہیں اللہ رب العالمی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان تمام لانتوں سے محفوظ فرمائے خصوصاً پنج وقت نماز ہمیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کا نہیں ہوگی پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرب خاص پایا تو عرض کی مالک کو مولا یہ سارا مقام تو تو نے مجھے دیا میری امت کے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا تو اللہ دبارہ کا بعد نے فرمایا کہ محبوب آپ کی شفاعت پر میں امت کو جنت میں داخل کر دوں گا اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی امت کو نہ بھولے لیکن یہ امت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں انگریزوں اور ہندوؤں کے طریقے پر چلتی ہے آج یہ نیت بھی کریں کہ ان شاء ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں آخر میں جن اشار کا ترجمہ اور آپ کے سامنے تشریف پیش کی گئی اس کا ترجمہ پھر سن لیں تاکہ اشار پڑھے جائیں تو ہمارے ذہن میں رہیں خفت کل مقام بل خفت کا آپ نے نیچا کر دیا نیت اب مثل المفرد عالمی آپ نے اپنے علاوہ ہر ایک کے اعتبار سے تمام مقامات کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہر ایک کو نیچا کر دیا اور آپ کو یکتا اور منفرد ہستی کی طرح بلندی کی طرف بلایا گیا کئی ماں تفوظ اب وصل وسل قرب علاقی کئی ماں تفوظرین انل اونی و سرن ائی مختم سرن سے مراد وہ راز ہیں جو شب مع کو عطا کیے گئے آپ کو بلند مقام پر اس لیے بلایا گیا تاکہ آپ اللہ تعالی سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں جو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے پر آپ اس راز کو حاصل کر لیں جو کوئی نہیں جانتا کل فخارن غیر مشترکن حستا جمع کر لیا کلا فخارن ہر خیر کو یا رسول اللہ آپ نے تمام خوبیوں کو جمع کر لیا اور ان میں کوئی آپ کا کو شریک نہیں وہ جز مَقَامٍ کلّا مقامن جزدہ آپ پہنچ گئے گزر گئے کلّہ مقامن غَيْرَ مزد حمی بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ہر مقام سے گزر گئے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا آپ نے وہ قرب کی منزلیں پائی وہ جل مقدار آپ کو جو مرتبہ اطا کیے گئے اس کی مقدار بہت ہی زیادہ ہے وہ اجزا ادراک نعمتیں عطا کی گئی انہیں مکمل طور پر جاننا بہت ہی دشوار ہے بشرا لنا یا ما شر ان لنا اے مسلمانوں کے گروہ تمہیں خوشخبری ہو ہمارے لیے خوشخبری ہے ان لنا من الام عنایت رب کا فضل رکن غیر منہدیمی رکن ستون پلر کو کہتے ہیں یعنی رسول اللہ مصیبت زدوں کو سہارا دینے والے بے سہاروں کے ایسے سہارے ہیں آپ ایسے پلر ہیں کہ فرمایا اللہ مبری علیہ رحمان اے مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں وہ سہارے والا پلر دیا وہ ستون دیا جو کبھی گرنے والا نہیں لما دینا نے تو اکرمر رسولی کنا اکرم المی اکرم رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بلایا اور تمام رسولوں سے آپ کو زیادہ عزت عطا فرمائی تو اللہ علیہ رحم کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو بلایا آپ اس مقام پر پہنچے اس سب پر ظاہر ہوا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں کنہ اکرم المی تو یہ آپ کا صدقہ ہے کہ آپ کے صدقے میں ہم بھی تمام امتوں میں سب سے افضل امت بن گئے اللہ رب العالمین اس قصیدہ بردہ شریف کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس شب معراج کی خوب خوب ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم خافتا قلنا كل مقام بالعبافه ابن مکر مؤلایا مئی ماتا پود اے موت تیرو نی وسل ائی موتی مولایا اللهم صل على محمد وآل ابا الحسن علي الحسين خير الخلق كل كلهم فاعصا كل في خان غير مشترط بجدا كل ما قوم غير موت تعامي مولايا صل وسلم على محمد وآل ابا الحسن علي کہ خیر الخلق کل کلی دیبی میں دندا مقدارو مول رتم روتا پیواں تا ایدہ رات ما کلی کا دیبی امی مولایا سایہ وثل لغریب ابدا ہر لا الإسلامي إلا لا نحوين الحين آيات الركن غير Buckleham بشر على نام عشاء الإسلامي إلا لا نحوين الحين آيات الركن غيرves اللهم الحديم بشر على نام عشاء الإسلامي إلا لا نحوين الحين العينا يا في ركن غير هو مدين مولا يا صايل بسلنداي كل من الخلق كليه مين دعاها قائم لي طاعتي دي اقرامت نذكر سن کا بیرل ہو سن وسن بتا